اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم سونا بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ <محبت> محمد کرونا غریب رہا ہے بلندی بے امام رہا ہے ڈبلو <محبت>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 صد اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم یہ سورت الفاتحہ ہے مکی صورت ہے اس میں سات آیات اور ایک رکوع ہے احادیث میں اس کے بہت سارے نام وارد ہیں بعض مفسرین نے بارہ اور بعض نے بارہ سے بھی زائد 20 نام تک اس کے بیان کیے ہیں اسے صورت الشفا بھی کہا گیا اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے اس کا ورد کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے اسے صورت القافیہ بھی کہا گیا یہ اکیلی صورت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے اسے صورت الصلاط بھی کہا گیا نماز کی صورت اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکت میں یہ صورت پڑی جاتی ہے اسے صورت الحمد بھی کہا گیا اس لیے کہ اس کا آغاز ہی الحمد للہ سے ہوتا ہے اسے رقیہ بھی کہا گیا تعویز دم اس کے ذریعے سے باد صحابہ اکرام نے دم بھی کیا ہم بھی کر سکتے ہیں اسے صورت الاساس بھی کہا گیا یہ پورے قرآن کی بنیاد ہے اساس ہے اسے ام القرآن بھی کہا گیا یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کی جامع ہے اسے صورت الکنز بھی کہا گیا یہ قرآن کا خزانہ ہے اور اس کا مشہور نام صورت الفاتحہ ہے فاتحہ کا معنی کھولنے والی اور فاتحہ کا معنی ابتدا کرنے والی قرآن کریم کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے اور یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کو اختصار کے ساتھ انسان پر کھول دیتی ہے خود اللہ نے قرآن کریم میں اس صورت کا خاص طور پر ذکر کیا فرمایا کہ ولقد آتعینہ کا سب امین بل العظیم اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ساتھ آیتیں آتا فرمائی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا حالانکہ جب یہ فرمایا کہ قرآن عظیم عطا کیا تو قرآن میں سورہ فاتحہ بھی آ لیکن اللہ نے سورہ فاتحہ کا الگ سے ذکر فرمایا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود رب العالمین کی نظر میں اس صورت کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے ترمزی شریف میں روایت ہے حیت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع ان صلی اللہ فورات ولاسل انجیل نسل امل المسانی فرمایا کہ اللہ نے صورت الفاتحہ جیسی صورت نہ طورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں نازل فرمائی یہ ام القرآن بھی ہے اور یہ وہ سات آیتیں ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابی سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أعظم الصور في القرآن الحمد للہ رب العالمین یس سب علمسانی بلقرآن العظیم الزی اوتی مجھے فرمایا کہ اے ابی سعید میں تجھے ایسی صورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے سب سے عظیم صورت ہے اور وہ کون سی صورت الحمد رب العالمین اس صورت کے اندر اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیا علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے بنیادی مضامین تین ہیں توحید نبوت اور آخرت اگر آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو اس کی پہلی دو آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا ذکر ہے الحمد رب العالمین اور رحمٰن یہ بھی توحید ایا کا نعبد و ابود کا نستعین یہ بھی توحید اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے مالک یوم الدین اور پانچویں اور چھٹی آیت میں نبوت کا ذکر ہے اہ دن المستقیم المستقیم فراۃ انعمت ان دیکھا جائے تو اس صورت میں اللہ کی ذات کا بھی ذکر ہے اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے اللہ کی حمد کا بھی ذکر ہے آخرت کا بھی ذکر ہے اللہ کی عبادت کا بھی ذکر ہے اللہ سے دعا مانگنے کا بھی ذکر ہے استعانت کا بھی ذکر ہے ہدایت کا بھی ذکر ہے سراط مستقیم کا بھی ذکر ہے آدم علی اللہ علیہ اللہۃسلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر نیک بندے کا ذکر ہے اور شیطان سے لے کر روزِ آخرت تک آنے والے ہر کافر مشرک مغزوب لانتی اور فاسق و فاجر کا بھی ذکر ہے تاریخ بھی ہے قصص بھی ہیں اور عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں تو یوں یہ چھوٹی سی صورت بڑی جامع صورت ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعبظ پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے کہ اللہ نے تعبذ پڑھنے کا حکم دیا ہے سورہ نحل میں ہے فرمائے قرأت القرآن من القرآنہ طالبیم جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے اور یہ خصوصیت صرف قرآن کی ہے تلاوت کی ہے کہ تلاوت سے قبل تعوظ پڑھا جاتا ہے احناف کہتے ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکت میں تعوض پڑھا جائے باقی رکعات میں تعبظ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف بسم اللہ کے پڑھنے پر اتفاق کیا جائے اور علماء کا اس بات پر اتفاق کہ یہ جو تعوظ ہے نہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور نہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے بس تلاوت سے پہلے تعبظ کا پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تحبذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے اور بسم اللہ ہر کام کے شروع میں پڑھنے کا حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو دروازہ کھولو تو بسم اللہ بند کرو تو بسم اللہ چراغ گل کرو تو بسم اللہ برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پانی پینے لگو تو بسم اللہ سواری پر سوار ہونے لگو تو بسم اللہ اور یاد رکھنا کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتی ہے دنیا میں اور قومیں بھی ہیں جو کام شروع کرنے سے پہلے بعض کلمات پڑتی ہیں لیکن ان کلمات کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے عیسائیوں کے کہاں ہے باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے گویا کہ کام کا آغاز شرکیہ کلمے سے جب کہ مسلمان اپنے کام کا آغاز توحید کے کلمے سے کرتے ہیں اللہ کے نام سے پھر جب مسلمان بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یقیناً جائز کام کرے گا اس لیے کہ ناجائز کام کے ساتھ تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ جو پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد کا طلبگار بھی ہوتا ہے اور یہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے بسم اللہ دو صورتوں کے درمیان لکھی جاتی ہے لیکن یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے بلکہ ایک مستقل آیت ہے اور دو صورتوں کے درمیان فصل اور فرق کے لیے اسے لکھا جاتا ہے البتہ سورہ نمل میں یہ ایک مستقل آیت کے طور پر آئی ہے جب حض سلمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور اس میں تھا ان من سلیمانہ و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں امتدائے رکت میں بسم اللہ پڑھ لی جائے لیکن فاتحہ کے بعد اور سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے سورت کا آغاز ہوا فرمایا کہ الحمد تمام طریفیں اللہ کے لیے حمد کا مستحق صرف اللہ حمد کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے ازل میں بھی حمد اسی کے لیے تھی ابدھ میں بھی حمد اسی کے لیے پھر جیسے اس کی ذات بے کرا بے حد بے ساحل اسی طریقے سے اس کی حمد بھی بے کرا اس کی حمد کا کوئی کنارہ نہیں ہر مکان میں اس کی حمد اور ہر زمان میں اس کی ہم زمین میں اس کی ہمد آسمانوں میں اس کی ہم سمندروں میں اس کی ہم جنگلوں میں اس کی ہم پہاڑوں میں اس کی ہم ہر جگہ اس کی ہم اور ہر وقت اس کی ہم ساری مخلوق اس کی ہمد کرتی ہے آسمانی مخلوق بھی اور زمینی مخلوق بھی برری مخلوق بھی اور بحری مخلوق بھی ناری مخلوق بھی اور نوری مخلوق بھی اہل ایمان تو اس کی حمد کرتے ہیں قول سے اور عمل سے اہل کفر اگرچہ قول سے اللہ کی حمد نہیں کرتے لیکن ان کا وجود ان کا حال ان کی فطرت ان کے قوا وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں کافر کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے اسے سر اللہ نے عطا کیا ہے اسے چہرہ اللہ نے عطا کیا اسے آنکھیں اللہ نے عطا کی اسے زبان اللہ نے عطا کی اسے کان اللہ نے عطا کیے اسے دل دماغ اللہ نے عطا کیا اسے چلنے کی طاقت اللہ نے عطا کی اسے زندگی اللہ نے عطا کی اس لیے اگر وہ اپنی زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کے جسم کا ایک ایک ازب ایک ایک رواں زبان حال سے الحمدللہ کہہ رہا ہے اللہ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہماری حمد سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی ذات کو کوئی بلندی نہیں ملتی بلکہ اللہ کی حمد سے حمد کرنے والے کو بلندی نصیب ہوتی ہے جو جتنی اللہ کی حمد کرنے والا اسے اتنی ہی بلندی سے نوازا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کا تو نام ہی محمد احمد حامد محمود صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم آپ کے لیے جس مقام کی ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں وہ مقام بھی مقام محمود بس ہوں مقام محمود حمد والا مقام اللہ ہمارے نبی کو عطا فرمانا قرآن کریم قرآنِ تقریباً سترہ آیات میں حمید کی صفت آئی کہ اللہ قابل تعریف ہے اور گیارہ جگہ حمید کے ساتھ غنی بھی آیا ہے اور غنی کا معنی بے پرواہ وہ حمید ہے قابل تعریف ہے لیکن کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتا اگر اس کائنات میں کوئی ایک انسان بھی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی تعریف اس کے لیے ہے اور اس کی شان میں کوئی نقص نہیں آتا اور اگر سارے کے سارے اس کی تعریف کرے تو پھر اس کی ذات میں کوئی کمال کوئی مزید کمال پیدا نہیں ہوتا جب کوئی نہ تھا تب بھی وہ حمید تھا اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ حمید ہوگا قابل تاریخ غنی حمید الحمدللہ تمام تریفے اللہ کے لیے اللہ اس میں ذات ہے یہ فارسی کے خدا اور انگریزی کے گاڈ کی طرح نہیں ہے کہ جس کا اطلاق اوروں پر بھی ہو سکتا ہے اللہ کا اطلاق اس کی ذات کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا رب العالمین تمام طریقے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب تمام جہانوں کا پروردگار تمام جہانوں کا مالک ہر چیز میں اس کا تصرف چلتا ہے اس کا اختیار چلتا ہے ہر چیز اس کی ملکیت اور رب کا معنی اہل لغت نے لکھا ہے انشاء شعی حالن فالن الحد تمام کسی چیز کو لمحہ ب درجہ بدرجہ ترقی دینا پالنا یہاں تک کہ کمال تک پہنچا دینا اللہ پانی کے ایک گندے كطرے کو ترقی دیتا ہے اور ترقی دیتے دیتے جیتے جاگتے انسان کی صورت میں پیدا کر دیتا ہے اسی كطرے میں اور اسی قطرے سے اللہ ایک علامہ کو ایک محدث کو ایک مفسر کو ایک دائی کو ایک مجاہد کو ایک ذکی اور ذہین انسان کو پیدا کر دیتا ہے اللہ ایک بیج کی پرورش کرتا ہے مٹی کی تاریخی میں پڑا ہوا بیج اللہ اس کے اسے ترقی دیتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ اسے درخت کی صورت میں لے آتا ہے سایہ دینے والا درخت اور پھل دینے والا درخت اس دنیا کو بھی تو اسی نے ترقی دی دنیا کا آغاز پانی سے ہوا اور خشکی کے ایک ٹکڑے سے ہوا اور اللہ نے دنیا کو یہاں تک پہنچا دیا یہ دنیا ترقی پذیر ہے دن بدن ترقی کر رہی ہے بہت سی چیزیں جن سے آج سے دو سو سال کا پہلے کا انسان نواقف تھا آج ان سے واقف اور ہو سکتے ہیں کہ آج سے سو سال بعد جو چیزیں آنے والی ہیں وہ ہمارے تصور بھی بنا ہو وہ رب ہے اور رب ہے عالمین کا رب العالمین عالمین عالم کی جمع اور عالم کا معنی ہے ما یعلم و بھی شعی جس کے ذریعے سے کسی چیز کو جانا جاتا ہے کہا گیا کہ انسان جب اس عالم میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کو جان لیتا ہے اللہ کو پہچان لیتا ہے کسی نے نباتات میں غور و فکر کیا اللہ کو جان لیا کسی نے سمندروں میں غور و فکر کیا اللہ کو جان لیا کسی نے سورج اور چاند کی رفتار میں غور و فکر کیا اللہ کو جان لیا کسی نے حیوانوں میں غور و فکر کیا اللہ کو جان لیا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اللہ کی قدرت شہطوط کے درخت سے پہچانی اللہ کو پہچانا شہتوت کے درخت سے شہتوت کا درخت ہرن کھاتا ہے تو مشک پیدا ہوتا ہے اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے اور گائے بکری کھاتی ہیں تو دودھ پیدا ہوتا ہے تو میں نے کہا زمین ایک فضا ایک پانی ایک درخت ایک پتے ایک جیسے کھانے والے مختلف جانور ایک کے پیٹ میں اسی شہطوت کو مشک میں تبدیل کر دیا جاتا ہیں دوسرے کے پیٹ میں دنیا کے سب سے قیمتی کپڑے میں تبدیل کر دیا جاتا ہیں چھوٹے سے کیڑے کے پیٹ میں اللہ نے ریشم بنانے کا کارخانہ لگا رکھا ہے اور گائے بکری کے پیٹ میں جا کر وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتے ہے تو وہ کون ہے جو ایک ہی غذا کو مختلف پیٹ میں مختلف چیزوں میں تبدیل کرتے ہیں تو میرے دل نے گواہی دی کہ وہ اللہ ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں عالمین مایو به شعی جس کے ذریعے سے کسی کو جانا جائے جس نے غور کیا اللہ کو جان لیا اللہ کو پہچان لیا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بہت سارے ہیں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں عالم شجر ہے درختوں کا عالم عالم حجر ہے پتھروں کا عالم اور عالم بہر ہے سمندروں کا عالم عالم بر ہے خشکی کا عالم عالم نباتات ہے عالم حیوانات ہے عالم جمدات ہے یہ مختلف قسم کے عالم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی رویت انہوں نے فرمایا کہ چالیس ہزار عالم ہیں جہان ہیں اور امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اسی ہزار عالم آج سے پہلے کا انسان جب یہ چالیس ہزار اور اسی ہزار عالم کے الفاظ سنتا تھا تو اسے تعجب ہوتا تھا لیکن آج کے انسان نے جب دنیا کا کونا کونا چھان مارا اور فضاؤں میں پہنچا اور سمندروں میں پہنچا اور افلاق پر کمندے ڈالی تو آج کے انسان نے گواہی دی کہ عالم تو بے شمار ہیں اسی ہزار سے بھی زیادہ ایسے عالم جہاں تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکی ہے اور اللہ کہتے ہے کہ میں سارے عالمین کا رب ہوں سب کی پرورش میں کر رہا ہوں سب کو میں پال رہا ہوں مچھلیوں کو میں کیڑوں مکوڑوں کو میں درندوں کو میں پرندوں کو میں انسانوں کو میں میں پال رہا ہوں جتنی غذا انسان کھاتے ہیں اتنی غذا سے لاکھوں گنا کروڑوں گنا زیادہ غذا دوسرے حیوان کھاتے ہیں اور انسان تو غذا کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے مارا مارا پھر رہا ذخیرے کر رہا ہے بینکوں میں جمع کر رہا ہے بڑے بڑے سٹور بنا رکھے اور حیوانوں کے پاس پرندوں کے پاس کوئی اسٹور نہیں کوئی بینک نہیں کوئی خزانہ نہیں لیکن اللہ ان کو ہر روز غذا دے رہا ہے اللہ کہہ رہے میں پال رہا ہوں الحمد رب العالمین پھر ہر ایک کی غذا مختلف رینگنے والے کیڑوں کی غذا اور اڑنے والے پرندوں کی غذا اور جنگل میں رہنے والے درندوں کی غذا اور انسان کی غذا اور سب کو ان کی ضرورت اور چاہت کے مطابق غذا دینے والا اللہ پتھر میں پتھر کے سینے میں ایک کیڑا جو پل رہا ہے اسے غذا دینے والا اللہ آگ کے اندر جو کیڑے ہیں انہیں غذا دینے والا اللہ بند انڈا ہے نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ ہوا کا گزر نہ غزہ کی رسائی کون ہے جو اس بند انڈے میں ایک زندہ جیتے جاگتے جانور کی پرورش کر رہا کون ہے جو ایک خاص وقت میں اس چھوٹے سے چھوٹے سے چوزے کو اشارہ کرتا ہے چاہے وہ مرغی کا چوزہ ہو اور چاہے وہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہو کون ہے جو ایک خاص وقت میں اسے اشارہ کرتا ہے کہ اب چونچ مارو اور خول توڑ کر باہر آ جاؤ کنگرو کا نام آپ نے سنا ہوگا آسٹریلیا میں پائے جانے والا جانور کہا جاتا ہے کہ یہ وکفے وکفے سے کنگرو مادہ تین بچوں کو جنم دیتی ہے اور تینوں بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں اور ان کی عمروں میں پانچ چھ مہینے کا فرق ایک بچہ وہ ہے جس کو زیادہ چربی والے دودھ کی ضرورت دوسرا بچہ وہ ہے جس کو کم چربی والے دودھ کی ضرورت اور تیسرا نو مولود بچہ وہ ہے جس کو بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت اللہ نے کنگرو مادہ میں جو پستان لگائے ہر ایک بچے کے لیے نپل الگ پستان الگ اور تینوں کے لیے الگ الگ قسم کا دودھ ایک پیٹ سے نکل رہا ہے وہ کون ہے ڈیڑھ سال کا بچہ ہے اس کی صلاحیت کے مطابق دودھ نکل رہا ہے سال کا بچہ ہے اس کی ضرورت کے مطابق اور چھ مہینے کا بچہ ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق ماں ایک ہے رضا اس کی ایک ہے پیٹ ایک ہے سینہ ایک ہے لیکن اس نے ایک ہی سینے میں ایک ہی غذا سے تینوں بچوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق الگ الگ دودھ نکالا کیا یہ کنگرو ماتا نے خود کیا کیا کسی انسان نے کیا نہیں اس نے کیا جو کہتے ہیں کہ الحمد رب العالمین میں تمام جہانوں کا رب ہوں تمام جہانوں کا پروردیگار رب العالمین کی ترکیب پر ایک اور پہلو سے بھی غور کیجیے اہل بابل نے کہا کہ وہ ہمارا رب ہے مصریوں نے کہا ہمارا رب ہے یونانیوں نے کہا صرف ہمارا رب ہے رومیوں نے کہا صرف ہمارا رب ہے اربوں میں سے ہر قبیلے نے الگ الگ اپنا معبود بنا رکھا تھا یہود جیسی حاملے کتاب قوم پرات کے ماننے والی علیہ اسلام پر ایمان لانے والی انہوں نے اللہ کو خاندانی خدا بنا دیا جس نے ساری کائنات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا عیسائیوں نے کہا وہ تین میں سے تیسرا ہے ہندوؤں نے اللہ کو لاکھوں اوتاروں میں تقسیم کر دیا ایرانیوں نے کہا خیر کا خالق اور شر کا خالق اور ایک کو احرمن کہا ایک کو یزدان کہا لیکن قرآن کہتے ہیں نہیں وہ ایک ہے اور سب کا رب ہے رومیوں کا رب بھی بہی یونانیوں کا رب بھی بہی چینیوں کا رب بھی بہی عربوں کا رب بھی بہی اور اجمیوں کا رب بھی بہی مسلمانوں کا رب بھی بہی اور کافروں کا رب بھی بہی انسانوں کا رب بھی بہی اور حیوانوں کا رب بھی بہی یاد رکھیے قرآن میں یوں تو آیا رب الناس اعوذ برب الناس قرآن میں یہ بھی آیا رب المشرقی ورب المغربعین رب المشارق بل مغارب ساری مشرقوں کا رب ساری مغربوں کا رب یہ بھی آیا رب السماوات بات سارے آسمانوں کا رب ساری زمینوں کا رب یہ بھی آیا رب کل شعی ہر چیز کا رب لیکن قرآن میں ایک بار بھی نہیں آیا رب المسلمین رب المؤمنین رب المتقین یہ ایک بار بھی نہیں آیا وہ کہتا میں کہ سب کا رب ہوں بلکہ اس نے کافروں کو مشرقوں کو فاسقوں کو فاجروں کو گناگاروں کو بھی یوں کہا یا لا من رحمت اللہ. اے میرے بندو اے میرے بندو تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ وہ تو میرے ہی اگرچہ نافرمان ہو بیٹا اگر باپ کا نافرمان ہو تو کیا باپ اور بیٹے کی نسبت ختم ہو جائے گی اللہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہو سکتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ باپ تنگ آ کر بیٹے کو آ کر دے نسبت ختم کرنا چاہے لیکن میں تیری زندگی کی آخری ساخ تک نسبت ختم نہیں کرتا میں تیرا رب ہوں اور تجھے پکارتا ہوں آ لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر فر جميعا جمی انہوں و الغفور رحیم الحمد للہ رب العالمین تمام طریقے اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب سارے جہانوں کا رب اوررحمہ نرحیم بے حد مہربان بے انتہا رحم کرنے والا اس کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ کار فرما ہے وہ رحمت ہے ربوبیت کا انحصار بھی رحمت پر ہے قرآن کریم میں الرحمان یہ صفت ستاون بار آئی ہے اور الرحیم پچانوے بار آیا ہے دونوں مبارکے کسی ارحمان کا معنی بھی بہت زیادہ مہربان الرحیم کا منع بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا بعض علماء نے دونوں میں فرق یہ بیان کیا کہ رحمان وہ ہے جو رحمت کی صفت کے ساتھ متصف ہے اور رحیم وہ ہے جس سے رحمت کا فیل صادر ہو رہا ہے اور بعض نے کہا کہ رحمان کا لفظ اس کی رحمت کے عموم پر دلالت کرتا ہے اور رحیم کا لفظ اس کی رحمت کے خصوص پر دلالت کرتا ہے وہ رحمان ہے مومن اور کافر عالم اور جاہل